صلاۃ وسلام یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک نور اللہ تو سنت الکا فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نیت المؤمن خیر من عام مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخے میں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 صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نور بار ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ملفوزاد شریف میں ہے میرے آکا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دی دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشکو محبت الحاج الحافظ القاری اشاہ امام احمد رضا خان عل رحمت الرحمان ایمان کی حفاظت کے لیے علم دین کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے بعد نماز عصر یاتی سمندر پر جمع ہوتے ہیں ابلیس کا تخت بچھتا ہے شیاتی کی کارگزاری پیش ہوتی ہے کوئی کہتا ہے کہ اس نے اتنی شرابیں پلائیں کوئی کہتا ہے کہ اس نے اتنے زنا کرائے سب کی کسی نے کہا کہ اس نے آج فلا طالب علم کو پڑھنے سے باز رکھا سنتے ہی تخت پر سے اچھل پڑا اس کو گلے لگایا اور کہا انتا انتا تو نے کام کیا تو نے کام کیا اور شیاتین یہ کیفیت دیکھ کر جل گئے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ان کو کچھ نہ کہا اور اس کو اتنی شاباش دی ابلیز بولا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے اگر علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے مگر وہ عالم نہیں اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو انہوں نے ایک مقام کا نام لیا صبح کو قبل طلوع آفتاب شیاتین کو لیے ہوئے اس مقام پر پہنچا اور شیاتین مقفی یعنی پوشیدہ رہے اور یہ انسان کی شکل بن کر رستے میں کھڑا ہو گیا عابد صاحب تحجد کی نماز کے بعد نماز فجر کے واسطے مسجد کی طرف تشریف لائے راستے میں ابلیس کھڑا ہی تھا السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے عابد صاحب نے فرمایا جلد پوچھو مجھے نماز کے لیے جانا ہے اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور پوچھا کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ ان سماوات و ارد یعنی آسمان و زمین کو اس چھوٹی سی شیشے میں داخل کر دے آبد صاحب نے سوچا اور کہا کہ کہاں زمین و آسمان اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی بولا بس یہی پوچھنا تھا تشریف لے جائیے اور شیادین سے کہا کہ دیکھو میں نے اس کی راہ مار دی اس کو اللہ کی قدرت پر ہی مان نہیں عبادت کس کام کی دلوئے آفتاب کے قریب عالم صاحب جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے اس نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے انہوں نے فرمایا پوچھو جلدی پوچھو نماز کا وقت کم ہے اس نے وہی سوال کیا فرمایا ملوم تو ابلیس معلوم ہوتا ہے ارے وہ قادر ہے میرا رب آئزل قادر ہے یہ شیشی تو بہت بڑی ہے اگر سوئی کے ناکے کے اندر چاہے تو کروڑوں آسمانوں زمین کو داخل کر دے انہ کلی شعی ان قدیر ترجمہ کنزل ایمان کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شیاتین سے بولا دیکھا یہ علم ہی کی برکت ہے تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین عالم صاحب اللہ رب العزت کی عنایت کردہ علم دین کی برکت سے شیطان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئے جبکہ وہ جاہل صوفی اور بے علم تحجد گزار عابد علم دین سے دوری کی سبب شیطان کی باتوں میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا اس لیے ایمانیات اور کفریات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کہیں شیطان ایمان نہ ضائع کرا دے اور یہاں اس روایت سے وہ طالب علم دین بھی درس حاصل کریں کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ہمارے اس اعتکاب میں بھی جامع المدینہ سے پڑھنے والے دیگر دارال سنت سے آنے والے طلبا بھی موجود ہیں تو انہیں بھی اس بات سے درس حاصل کرنا چاہیے جو معمولی سی مجبوری یا محض سستی کی بنا پر یا تو سرے سے ہی علم دین حاصل نہیں کر پاتے یا اپنی پڑھائی کی چھٹیاں کر لیتے ہیں اور اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے اس فیل کی وجہ سے شیطان کی کس قدر حوصلہ افزائی اور ان کا اپنا کتنا بڑا زبردست نقصان ہے اسی طرح سنتوں بر اجتما اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں آشقان رسول کے ساتھ سفر سے سستی برتنے والوں کے لیے بھی اس روایت میں کافی مدنی پھول ہیں تو بساوقع ہوتا ہے کہ دل نہیں لگتا اب ظاہر ہے کہ شیطان دو رقاعت نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے کیسے وسوسے آتے ہیں کتنی سستیاں ہوتی ہیں تو وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارا دل کیسے لگنے دے گا تو بہرحال ہمیں علم دین کے حصول کا کوئی موقع ہرگز ہرگز ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں پر اپنی خصوصی نظر کرم فرماتا ہے دین کی سوج بوجھ بھی انہی بندوں کو عطا فرماتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے اللہ عرض وجل بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے بے شک اللہ ارز وجل عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں رب ہے مورتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بلا شبہ وہ لوگ عظیم ہیں جنہوں نے جنہیں اللہ عزوجل نے علم کی, کی دولت عطا فرمائی مگر وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ عزوجل علم سیکھنے کا موقع اور جذبہ عطا فرمایا اور وہ اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے علم دین کے حصول کے لیے مصروف رہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ آشقا جنہوں نے اس ماہ میں پورے مہینے کا ہی احتکاب کر لیا اور جو نہیں آ سکے انہوں نے کسی طرح مدنی چینل سے رشتہ جوڑ لیا کہ مدنی چینل پر بھی اللہ کی رحمت سے کم و وسٹ تقریباً تمام ہی سلسلے براہ راست چلتے رہے تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو یہاں کے حاضرین ہیں وہ خود اس ذہن مطلب اپنا مطلب یہ کہ موازنہ کریں محاسبہ کریں اور غور کریں کہ پچھلے سال میں جو وقت ہمارا اس ماہ مبارک میں گزرا تھا اور اس سال اگر میں نے پورے ماہ کا اعتقاف کیا میں نے دس دن کا اعتقاف کیا میں نے مدنی چینل کے ذریعے اپنے ان ایام کو ان کے شب و روز کو گزارنے کی کوشش کی میں علم دین حاصل کرتا رہا تو مجھے کس قدر برکتیں ملیں تو خیر یہ ایک نسخہ بھی امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس بات یعنی کوئی, کوئی کام کرنا چاہتا ہے نیکی کا کوئی کام کرنا ہے میری عادت نہیں ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں میری استقامت نہیں ہے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اب مجھے استقامت چاہیے کہ میں سنتوں سے بھی پیار کرنے لگوں میں جناب نماز کا بھی پابند بن جاؤں میں تحجد گزار بن جاؤں میں نوافل پڑھنے والا بن جاؤں میں نفلی روزے رکھنے والا بن جاؤں یعنی نیکیوں کی طرف میرا دل مائل ہو جائے تو قبلہ عمیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس نیکی کے فضائل جانے اس نیکی کے فضائل جانے کہ یہ کام جو میں نیکی کا کام کرنے کا ذہن رکھتا ہوں اس کام کو کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کس قدر انعام و اکرام رکھا ہے جب یہ برکت فضیلت بندہ جانے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا اسی طرح اگر کسی گناہ سے بچنا ہے تو امیر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گنا کے متعلق ہونے والا عذاب اس کی معلومات کریں کہ نماز قزا کرنے کا کیا عذاب ہے بلا عذر شرعی جو جماعت ترک کر دیتا ہے اس جماعت کو ترک کرنے میں کیا نقصان ہے جھوٹ بولنے کا کیا نقصان ہے مادی خلافی کرنے کا کیا نقصان ہے غیبت کرنے کا کیا عذاب ہوگا چگلی کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے حرام روزی کمانے والے کو کیسے کیسے عذاب ملیں گے تو جب یہ عذابات کے متعلق جانے گا تو بندہ اس گناہ سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا تو علم دین حاصل کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں چنانچہ حضرت سیدنا کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کی برکتیں لوٹ رہا تھا ایک شخص حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوا اے ابو دردا رضی اللہ عنہ میں شہر وفا مدینت المصطفی سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ وہ حدیث بیان کرتے ہیں سعید ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آنے والے صاحب سے سوال کیا کہ حدیث پاک سننے کے بجائے مدینے سے دمشق آنے کا اصل مقصد تجارت تو نہیں تھا کہنے لگے نہیں اب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا کہ کیا تمہاری یا آمد کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں عرض کی جی نہیں صرف اور صرف یہ حدیث سننے کے لیے اتنا طویل سوار اختیار کیا ہے جب حضرت سیدنا ابو نبودہ رضی اللہ تعالی کو ان آنے والے صاحب کے حدیث سننے کے شوق اور علم دین کے ذوق کا اندازہ ہو گیا تو آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنانے شروع کی کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم دین کی طلب میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور طالب علم کو خوش کرنے کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں اور طالب علم کے لیے آسمان و زمین میں بسنے والی ہر ہر مخلوق یہاں تک کے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور بے شک عالم کو عابد یعنی غیر عالم پر ایسی عظیم الشان فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت چودویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر حاصل ہوا کرتی ہے اور بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ انبیاء کی میراث دین و دینار نہیں ہوتے بلکہ ان کی میراث تو علم ہوا کرتا ہے لہذا جس نے علم حاصل کر لیا اسے انبیاء کی میراث سے وافر مقدار میں حصہ مل گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چنل کے ناظرین بیان کردہ حدیث پاک سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم والوں کا مرتبہ عبادت گزاروں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ عبادت کا نفع صرف عابد کی ذات پر ہے ذات کے لیے ہے جبکہ علم کا نفع خود عالم کے ساتھ ساتھ ہزار لوگوں کو بھی پہنچتا ہے اب اس کی بڑی تیاری مثال دی گئی کہ عابد یعنی عبادت گزار جو ہے ایک تیراک کی طرح ہے جو تیر کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جبکہ عالم کی مثال ایک کشتی اور جہاز کی ہے جو خود بھی کنارے تک پہنچ جائے گا اور اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو بھی دنیا اور آخرت کے مسائل کے بھور سے بحفاظت نکال کر لے جائے گا عبادت کرنے والے فقط ستارے ہیں جو خود تو روشن ہے مگر ان کی روشنی سے کوئی اور فائدہ نہیں لے سکتا جبکہ عالم کی مثال چودہویں کے چاند کی مانند ہے کہ اس سے سارا عالم فیضیاب ہوتا ہے آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ تاروں کی موجودگی میں بھی رات کی ظلمتوں تاریکیوں اور وحشتوں میں فرق نہیں پڑتا تارے بہت زیادہ نظر آتے ہیں مگر اس کی روشنی زمین پر نہیں ہوتی جبکہ چاند کے ہوتے ہوئے شب کی چار سو پھیلی ہوئی تاریخی روشنی میں نا جاتی ہے ہر طرح روشنی روشنی ہوتی ہے تو آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکتیں کہ آج علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا اور کیسا موقع ہے کہ سوچیں غور کریں کوئی کاروبار کا ٹینشن نہیں کوئی گھر بار کا ٹینشن نہیں اٹھتے ہیں مرشید کی زیارت کرتے ہیں مدنی پھول حاصل کرتے ہیں سوتے ہیں تو مرشد کی زیارت کرتے کرتے سو جاتے ہیں الحمد للہ کبھی چند دن رہ گئے چند دن رہ گئے انکریب سب سما ہوگا سونا سونا اور پھر جب اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہوں گے تو سوچیں کہ جب وہاں سے چلے تھے گھر سے چلے تھے تو کیسی خوشیاں تھیں کیسا ذوق تھا کیسی برکتیں تھیں اور پھر اب جب جائیں گے تو وہی مسائل کے انبار وہی معاملات وہی کاروبار وہی مسئلے مسائل کتنا بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں عطا فرمایا اور بہت خوش نصیب ہے وہ آشقان رمضان کہ جنہوں نے اس ماہ رمضان کی برکتیں لوٹ کر صحبت مرشید پا کر الحمد علم دین کا خزانہ حاصل کیا لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد سب سما ہوگا سونا سونا جاتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے جائیں گے کیا کریں مجور کیا کریں لاچ ہیں قابو نہیں حالات پر کیا کریں لاچا نہیں حات پر اللہ تعالی نے کرم کیا اور یہ موقع ہمیں ملا کہ جس کے ذریعے آج ہم علم دین حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکیں لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر اس میں بھی سستیاں رہیں غفلتیں رہیں اور آنسو بہانا پڑے گا اور افسوس کرنا پڑے گا کہ سمندر کے کنارے تو آ گئے ہیں چند انگلیاں ڈبولی چند پیر ڈھو لیے موقع تھا نہانے کا موقع تھا حاصل کرنے کا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم علم کے ذریعے کمال حاصل کرتی ہے جاہوں جلال مالو مدال لوب و دبدبا ہرگز گز ہرگز ہرگز عزت عزت افزائی کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں یہ مال کمانا ہی عزت افزائی نہیں ہے شہرت حاصل کرنا عزت افزائی نہیں ہے علم علم حاصل کیا کہ نہیں تو لہذا علم دین کی جس عظیم دولت کے ذریعے اللہ از عز وجل عزت عطا فرماتا ہے ہمیں چاہیے کہ اسے حاصل کرنے کی جستجو میں منہمک ہو جائے یقین جانیے جسے اللہ و جل نے زیور علم دین سے آراستہ کیا اسے درجوں بلندیاں عطا کر دی گئیں چنانچہ پارا اٹھائیس سورت المجادلہ کی آیت نمبر گیارہ میں ارشاد ہوتا ہے ولدین درجات ترجمہ کنزلی مان اور ان کو جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا اسی طرح پارہ تیئیس سورت الظم کی آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی امتیازی شان کچھ یوں بیان فرمائی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ انما يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں تو یاد رکھیے عقل اور علم میں نہایت قریب کا تعلق ہے عقل علم کو پسند کرتی ہے اور بے عقلی جہالت کو دوست رکھتی ہے لہذا بے عقل شخص کو علم سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا جب کہ عقل مند آدمی کبھی بھی علم سے دوری اختیار کرنے والا نہیں ہو سکتا خواہ اس کی راہ میں اسے کیسی ہی صعوبتیں اور دشواریاں جھیلنی پڑیں اب مثال اعتقاف میں بیٹھے یا عام طور پر بھی مسجد کے قریب ہی دکان ہوتی ہے برابر میں ہی گھر ہوتا ہے اذان ہوئی وضو بھی ہمارا اب ذہن بنایا یار ابھی تو بیس منٹ باقی ہے ابھی پندرہ منٹ باقی ہے یا چلو فیضان مدینہ بھی آ گئے اب باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے سہن میں وہ ہے فنائے مسجد مسجد ایہ مسجد نہیں ہے فنائے مسجد ہے وہاں بیٹھ گئے ابھی تو پندرہ منٹ باقی ہے نا چلو ابھی چلیں گے دس منٹ باغ کے اور ہوا کھا لیں وہ باہر بیٹھا ہے وہ باہر بیٹھا ہے جو ازان سے بھی بساؤ کا پہلے آ گیا باہر بیٹھا ہے ایک شخص جس نے بالکل جماعت کے وقت ہی وضو کیا آزاد خوش کیے سیدھا آ کر پہلی صف میں بیٹھ کے نماز اس نے پڑھ لی وہ اقامت کے بعد اٹھا اور آتے آتے جب مسجد میں آیا تو اس کو تیسری چوتھی صف ملی مند کون کلم وہ جس نے پہلی سب حاصل کی اس میں سوال زیادہ ہے لیکن یہ شخص علم ہوتا تو پہلی سب حاصل کرتا علم ہوتا تو مسجد میں آ کر ہی وہ اذان کا جواب دیتا کہ مسجد میں سواب زیادہ ہے علم ہوتا تو یہ برکتیں لوٹ لیتا لیکن نہیں امیر اہل سنت کا بارہا انداز دیکھا ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ توحفہ دینا چاہتے ہیں جمعہ کے دن کا انتخاب کرتے ہیں کیوں کہ ایک روایت کے مطابق جمعہ کی ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر ہے اب مثال اگر کسی کو عام دنوں میں روپیہ دیں گے ایک روپے کا ثواب ملے گا جمعے کو دن دیں گے ایک روپے کے ستر روپے کا ثواب ملے گا تو یہ ایک بات ہے کہ انسان سوچے ہرس کرے جیسا ابھی اعلان بھی ہوگا انشاءاللہ کہ جو فجر جمعہ پڑھیں گے اکثر تک رک جائیں انہیں حضر عمرے کا ثواب ملے گا کیا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم یہ کر سکیں کر سکتے ہیں لیکن نیتیں تو علم ہوگا تو یہ سارے معاملات ہیں نیتیں امیر علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی کھانا کھا رہے ہیں کیوں کھا رہے ہیں اپنے آپ کو روکے تو صحیح بھائی کھانا کیوں کھا رہے ہیں اب کوئی کہے گا حضور سارا دن روزہ رکھا کچھ کھایا نہیں ہے تو کھانا تو کھا لینا ہے نا پیٹ بھرنا ہے تو فرماتے ہیں کہ کاش یہ نیت کر لیتے کہ اس کھانے کے ذریعے میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا ارے یہ کھانا جب پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کی بھوک تو پوری ہو جائے گی لیکن اس نیت سے کھاؤ گے تو تمہیں کھانے کا بھی سباب ملے گا بھائی سو کیوں رہے کیوں سو رہے جی سارا دن تھکے ہوئے نیند آ رہی ہے سو رہے ہیں اس لیے کاش اس نیت سے سو جائیں کہ اس نیند کے ذریعے اس نیند کے ذریعے میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا فجر کے لیے اٹھنے پر قوت حاصل کروں گا تو آپ کا یہ سونا بھی نیکیوں میں شمار ہو جائے گا تو خیر اللہ ہمیں علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے بہرحال حالات ہمارے سامنے ہے کہ آج اگر آج اگر مطلب بچے بھی اگر ہوتے ہیں کسی کے تو جو ذہین ہوتا ہے اس کو وہ اسکول میں اور اچھی اچھی ڈگری حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں جو کسی کام کا نہیں ہوتا شرارتیں کرتا ہے تو بسا اوقات اس کو مدرسوں میں ڈالا جاتا ہے اس کو بھیجا جاتا ہے اس کو سنبھالے نہیں نہیں میرے میٹھے بیٹھے صاحب بھائی ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے یہ انداز اختیار نہیں کیا انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو اپنے آپ سے دور کیا اور وہ اولاد بھی کتنی سعادت مند کہ مشقتیں جھیل کر بھی وہ علم حاصل کرتے رہے اور ان والدین پر آفرین سلام کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کس قدر بہترین تربیت عطا فرمائی اور کتنی مشقتیں جھیل کر بھی یہ علم حاصل کرتے رہے حافظ الحدیث حضرت سیدنا حجاج بغدادی علی رحمت اللہ الہادی جب تحصیل علم دین کے لیے سفر پر روانہ ہوئے تو والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سو عدد کلچے یعنی خمیری روٹیاں ایک مٹی کے گھڑے میں بھر کر ساتھ کر دیے اب عظیم محدث حضرت سعید شبابہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر علم حدیث پڑھنے میں مشغول ہوئے روزانہ ایک کلچا دریائے دجلہ کے پانی میں بھگو کر تناول فرما لیتے اور دن رات خوب جام فشانی کے ساتھ سبق پڑھتے رہے جب وہ سو کلچے ختم ہو گئے تو مجبوراً استاد محترم سے رخصت لینے پڑی کھانے کے لیے جو لائے دے ختم ہوا گھر واپس چلے گئے آج آج دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں بچوں کو دور کیا جاتا ہے آفس میں شرکت کرائی جاتی ہے کیا مدرسوں میں داخل کرنے کے لیے ایسا جذبہ ہے کہ یہاں تو سارا معاملہ ہی مفت پڑایا جاتا ہے مدرسے میں تعلیم مفت آپ کے جامع المدینہ میں تعلیم مفت درس نظامی مفت کرایا جاتا ہے کتنے سہولتیں دی جا رہی ہیں لیکن کیا یہ حاصل کرنے کا جذبہ ہے ہمارے اسلاف بزرگوں نے کس طرح سے علم دین حاصل کیا اور آج ہمیں اتنی سہولتیں میسر ہونے کے باوجود بھی آج ہمارا دل نہیں لگتا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے اسلاف گھر کے آرام دہ بستر اور پر سکون نیند کی قربانی دے کر علم دین کے حصول کی خاطر دور دراز شہر کا سفر کیا کرتے تھے اور اس راہ میں درپیش تمام مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کیا کرتے تھے پھر بالاخر اللہ تعالیٰ انعام بھی عطا فرماتا ہے کیسا کیسے درجے بلند ہوتے ہیں سنیے کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سراج العما کاشف, کاشف الغما حضرت سیدہ امام ابو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید حضرت سیدہ امام ابو یوسف یاقوب بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا سا تھا میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا گھریلو حالات سازگار نہ تھے میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے پاس بھیج دیا کہ وہاں کام کروں اور جو اجرت ملے اسے گھر کا خرچہ چلتا رہے میں وہاں جاتا اور کام کرتا ایک مرتبہ علم و عمل کے روشن چراغ حضرت سینا امام اعظم رحمتہ اللہ تعالی عیہ کے حلقے درس میں بیٹھ گیا مجھے ان کی باتیں بہت پسند آئیں چنانچہ میں نے دھوبی کے پاس جانا چھوڑ دیا اور اس حلقے درس میں شریک ہونے لگا میری والدہ کو معلوم ہوا تو مجھے وہاں سے لے گئی اور دھوبی کے پاس چھوڑ دیا میں چھپ چھپ کر امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا جیسے ہی میری والدہ کو معلوم ہوتا مجھے وہاں سے اٹھا کر دھوبی کے پاس لے جاتی حضرت سیدہ امام اعظم علیہ رحمٰ میرا شوق علمی دیکھ کر میری طرف خاص توجہ فرماتے جب معاملہ بڑھا تو ایک دن میری والدہ استاذ محترم سیدھا امام اعظم کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے اس بچے کو آپ نے بگاڑ دیا ہے یہ بچہ یتیم ہے کوئی ایسا نہیں جو اس کی پرورش کرے میں سارا دن سوت کاٹتی ہوں جو اجرت ملتی ہے اس سے اس کی پرورش کرتی ہوں اس امید پر کہ بڑا ہو جائے اور کچھ کھبا کر لائے اسی لیے میں نے اسے دھوبی کے پاس بھیجا کہ اس طرح کچھ نہ کچھ رقم مل جایا کرے گی ہمارا گزارہ ہوتا رہے گا اب یہ سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ بیٹھتا ہے میری والدہ کی باتیں سن کر آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اے خوش بخش اپنے اس بچے کو علم کی دولت حاصل کرنے دے وہ دن دور نہیں کہ یہ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودا کھائے گا یہ سن کر میری والدہ بہت ناراض ہوئی کہا لگتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے آپ کے دماغ میں خلل آ گیا ہے ہم جیسے غریب لوگ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ کیسے کھا سکتے ہیں یہ کہہ کر میری والدہ گھر چلی آئی سعید نے امام اعظم کی بارکاہ میں میں حاضر ہو کر علم دین سیکھتا رہا آپ مجھ پر بھرپور توجہ فرماتے الحمد آپ کی برکت سے مجھے علم و عمل کی بے انتہا دولت نصیب ہوئی اللہ از وجل نے مجھے رفات و بلندی عطا فرمائی میرے محسن و مربی استاد محترم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے پھر وہ وقت آیا جب خلیفہ ہارون رشید نے عہدے قضا میرے سپرد کر دیا یعنی آپ جج بن گئے خلیفہ ہارون رشید اکثر میری دعوت کرتے اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ایک مرتبہ خلیفہ نے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا انواع اقسام کے کھانے چنے گئے خلیفہ نے باداموں دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے امام ابو یوسف یہ حلوہ کھائیے روز روز ایسا حلوہ تیار کروانا ہمارے لیے آسان نہیں یہ سن کر میں ہسنے لگا پوچھا آپ ہنس کیوں رہے میں نے کہا اللہ عز و جل خلیفہ کو سلامت رکھے میرے استاد محترم سیدہ امام امام اعظم ابو حنیفہ نے برسوں میری والدہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ بیٹا باداموں اور دیس دیسی گھی کا اور فالودہ کھائے گا آج میرے استاد محترم کا فرمان پورا ہو گیا پھر میں نے اپنے بچپن کا سارا واقعہ خلیفہ کو سنایا تو بہت متاجب ہوئے اور فرمایا بے شک علم ضرور فائدہ دیتا ہے اور دینوں دنیا میں بلندی دلواتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم غور کریں اور سوچیں ہم غور کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے سبب کیسی بلندی اور رفعت عطا فرمائی تو ہمارے اسلحہ بزرگان دین ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی نظر عطا فرمائی کہ امام اعظم نے پہلے ہی ملاحظہ فرما دیا اور استاد کامل کی توجہ خاص انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے میز یہ بھی پتا چلا کہ علم دین دنیا اور آخرت میں رفعت اور سرخروئی کا باعث ہے یہاں تک کہ بڑے بڑے دنیا داروں کو وہ مقام نہیں ملتا جو علم کے شہدائیوں کو بآسانی حاصل ہوتا ہے جیسے محلے میں عمیر علیہ سنہا نے کل بھی مثالیں دی تھی کہ محلے میں امام مسجد کی جو عزت ہوتی ہے وہ کسی بینک مینیجر کی نہیں ہوتی ہے اگر آج بینک مینیجر کی ماں کا بھی جنازہ ہوگا تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ماں کا جنازہ پڑھا سکے کوئی بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ بھی اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا سکے یہ علم کی سبب امام مسجد پڑھاتے ہیں وہی نیکی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار کا دامد فرماتے ہیں اس ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے جس سے آدمی صحیح و عقیدہ سنی بنتا ہے جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کی فرائض و شرائط اور مفسیزات یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے جب جب رمضان و مبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل مالی کے نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل کاشکار زمیندار پر کھیتی باڑی کے مسائل ملازم بننے ملازم رکھنے پر اجارے کے مسائل اس پر قیاس کرتے جائیں تو یاد رکھیے کہ ہر مسلمان عقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام کا بھی سیکھنا فرض ہے مینز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل مثلا عاجزی اخلاص توکل وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ باطنی گنا مثلا تکبر ریاکاری حسد وغیرہ ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے اور ہم دیکھیں یہ جو یہاں ایک ماہ کے احتکاب میں رہے وہ دیکھیں مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جنہوں نے یہ وقت مدنی چینل پر گزارا وہ غور کریں اور سوچیں کہ آخر کس بات کی کمی چھوڑی گئی کیا کیا باتیں ہمیں نہیں بتائی گئیں ہم سوچیں کہ جناب ہمارا جدول ایسا ہمارا معاملہ ایسا آپ بتائیں کون سا لمحہ ایسا کہ جس میں امیر علیہ سنت کے پاس ہمیں صوبت میسر ہوئی اور آپ نے ہمیں علم کی دولت سے نہ نوازا ہو کچھ نہ کچھ علم کے مدنی پھول نہ عطا فرمائے ہوں کیونکہ یہی نہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں حالات دن ب دن پستی کی طرف جا رہے ہیں جی ہاں آج اگر ہم اپنے ارد کا جائزہ لیں اپنے شہر قصبوں گاؤں دیہاتوں شہروں ملکوں کا جائزہ لیں کیسے عجیب و غریب حالات ہیں کیسے عجیب و غریب حالات ہیں یقین مانے بسا اوقات اگر یہ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل بے دل کام جاتا ہے کہ آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا آج جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا پیپر میڈیا اور دیگر ذرائع کے ذریعے علم سے دور کیا جا رہا ہے اگر یہی حالت رہی تو ہمارے، ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا سنیے عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ بیرون ملک سفر پر تھا وہاں ایک مسلمان نے یہ واقعہ روتے ہوئے بیان کیا کہ یہاں میری ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جو اپنے چہرے اور خد و خال سے مسلمان لگ رہا تھا ملاقات کے دوران اس نے بتایا کہ میں بھی پہلے مسلمان تھا لیکن اب غیر مسلم ہو چکا ہوں جبکہ میرے والدین اب بھی مسلمان ہیں اپنے غیر مسلم ہونے کا واقعہ بتاتے ہوئے اس نے کہا میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے کالج کے نوجوان طلبا مجھ سے بار بار مذہب اسلام کے بارے میں سوالات کرتے لیکن مغربی تہذیب و تبدن کے ماحول میں پرورش ہونے کی بنا پر میں بگلے جھانک کر رہ جاتا روز روز کی پریشانی سے تنگ آ کر ایک دن جب میں اپنے کالج سے گھر گیا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی ہم مسلمان ہیں بتاؤ اسلام کیا ہے میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا مجھے تو نہیں معلوم تمہارے والد آئیں گے ان سے پوچھنا جب شام کو والد آئے تو میں نے والد سے پوچھا کہ ابو ہم مسلمان ہیں بتائیں اسلام کیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے تو خود نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے تو میں نے سوچا کہ جس مذہب کے بارے میں نہ میں جانتا ہوں نہ میرے والدین جانتے ہیں میں اسے کیوں اختیار کروں چنانچہ میں نے اپنے دوستوں کا مذہب اختیار کر لیا پھر وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ اب آپ ہی بتائیے کہ قصور وار کون ہم یا وہ مسلمان جن کو اسلام کے بارے میں علم تھا لیکن انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج اگر ہمیں ہی کوئی راہ میں کوئی روک لے آج ہماری اولاد میں سے کوئی آ کر ہم سے پوچھے تو کیا آج جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں اس اسلام کے بارے میں ہم کچھ بتا سکیں گے ارے غسل کرنا نہیں آتا نماز پڑھنا نہیں آتی زکات دینے کا ذہن بن بھی جاتا ہے تو زکات کا حساب نکالنا نہیں آتا حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے چلے جاتے ہیں، حج کے مسائل نہیں سیکھتے ہیں نکاح کرتے ہیں، نکاح کے مسائل نہیں سیکھتے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے نہیں سیکھا جاتا نتیجہ کیا ہے نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج جو کان پکڑ کر جس طرف چلاتا ہے اس چلنا شروع ہو جاتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ دعوت اسلامی کا جو گلستان میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے سجایا اس کے جو مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرنے کے لیے میرے مرشید کریم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا ذہن بنائے کہ زندگی میں یکمش بارہ ماہ ہر بارہ ماہ میں ایک ماہ اور ہر ماہ تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں اس کی کیوں اس کی بنیادی وجہ کیا اس کی وجہ یہ کہ خود میں بھی علم دین سے دور ہوں اور آج ان لوگوں کے درمیان میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں وہ لوگ بھی دور ہیں جی ہاں دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ایک مقام پر پہنچا اور ہلکا لگانے کے بعد اس میں چونکہ غسل کے وزو کے نماز کے مسائل بھی بیان ہوتے ہیں غسل کرنے کا طریقہ بیان ہوا اور ایک ستر سالا بوڑھا شخص روتے ہوئے کہنے لگا میری عمر ستر سال ہے لیکن غسل کے فرائض کے بارے میں مجھے آج کافلے والوں کے ذریعے پتا چلا جبکہ اس سے پہلے مجھے یہ بات معلوم نہ تھی کہ غسل میں بھی فرائض ہوتے ہیں دعود اسلامی کا ایک مدنی کافلہ بلوچستان پہنچا بلوچستان پہنچا وہاں پر ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی وہ بوڑھا شخص بھی روتے ہوئے کہنے لگا کہ افسوس میری جوانی کہنے لگا افسوس تم نے آنے میں بہت دیر کر دی اب آئے ہو جب ہماری آدی بسی دین سے دور ہو چکی خود میرے گھر میں دو نوجوان دین سے دور ہو گئے کاش میری جوانی میں تحریک ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی بھی گھر میں سکون سے نہ بیٹھتا بلکہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے ہر غریب و امیر کو ایمان کی حفاظت کی دعوت دیتا آج مختلف لٹریچر کے ذریعے گانے بازوں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے کیسے کیسے کلمات ہمارے نوجوانوں کے ذریعے, زبانوں پر ہمارے گھر کی عورتوں کی زبانوں پر خود ہماری زبانوں پر معاذ اللہ جاری ہو جاتے ہیں کہ ایمان بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور کانوں کان بھی ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کیا یہ وہ وقت نہیں کہ جس میں ہم اپنے دین کی سر کے لیے اپنے دین کی بقا کے لیے سنتوں کو پھیلانے کے لیے اپنا ذہن بنائیں اپنا ذہن بنائیں کہ میں بھی علم دین حاصل کروں گا اپنے بچوں کو بھی علم دین کی دولت سے مالا مال کروں گا اور انشاء اللہ کریا کریا گاؤں گاؤں شہر شہر جا جا کر اس علم کی شما کو روشن کروں گا آج جو مدرس المدینہ کا پوری دنیا میں جال بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے خود پاکستان صرف پاکستان میں دو ہزار کے قریب مدرس المدینہ قائم ہو گئے پورے پاکستان میں کموں میں چار سو جامد المدینہ قائم ہو گئے یا درس نظامی کی تعلیم دی جا رہی ہے اب اسکول سسٹم شروع کیا گیا دارالمدینہ کے ذریعے اسکول کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دعوت اسلامی نے دارالمدینہ اسلامی یونیورسٹی قائم کی اور ان قریب اسلام آباد میں یہ یونیورسٹی قائم ہو کر اس یونیورسٹی کے ذریعے بھی نوجوانوں کو علم دلایا جائے گا لیکن ہر مقام پر پہنچنے کے لیے دعوت اسلامی کو بھی تو آپ جیسے آشیقان رسول کی ضرورت ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جو مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات اگرچہ دنیاوی طور پر دے رہے ہیں کیا اپنے دین کی سربلندی کے لیے کوئی اپنا ذہن نہیں بنائے گا کہ ہاں ہاں میں نے آئی ٹی شعبے میں مختلف مہارت حاصل کی ہے انشاءاللہ اللہ اس آئی ٹی شعبے کے ذریعے میں بھی دین کی خدمت کروں گا میں ڈاکٹر ہوں میں پروفیسر ہوں میں انجینئر ہوں میں نے مختلف شعبہ جات میں دنیاوی ڈگری حاصل کی ہے آج تک میں نے دنیاوی علوم فلون میں دنیاوی مال و دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ان شاء سے میں اپنی خدمات دین کی سربلندی کے لیے پیش کروں گا کوئی تو ہمت کرے کوئی تو اپنا زین بنائے کوئی تو آگے بڑھے کوئی تو یہ سوچے کہ واقعی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قصبہ ہے ہمارا محلہ ہے جس میں رہنے والے آشقان رسول کی تعداد پچیس ہزار ہے مسجد ایک ہی ہے جس میں صرف 500 نمازیوں کی گنجائش ہے کیا وہاں اور مسجدیں نہیں بنیں گی جن ہر گھر میں دو دو تین تین بچے ہیں کیا وہاں مدرسد المدینہ قائم نہیں کیا جائے گا کیا ہمارے شہر ہمارے قصبے میں جامعۃ المدینہ قائم کر کے درس نظامی کی کوئی چراغ روشن نہیں کیے جائیں گے ہم نے گلی گلی میں مختلف اداروں نے اپنے اپنے انداز سے اسکول پڑھانے شروع کیے جناب پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ نصاب لا کر وہ دنیاوی تعلیم کے نام پر ہمارے مذہب سے دین سے دور کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں دارالمدینہ قائم نہیں کرنا اپنا ذہن بنائیں اپنا ذہن بنائے کہ انشاءاللہ اللہ میں بھی اپنی کوشش سے کم از کم ایک مسجد ضرور دعوت اسلامی کو بنا کر پیش کروں گا بھرپور نیت کریں ماہ رمضان کا مہینہ ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے آخری جمعہ تلوا ہے آئندہ جمعہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان نہیں ہوگا ذہن بنائے ذہن بنائیں کہ اس ماہ رمضان کی برکتیں لوٹتے ہوئے تو آج تیس دن ایک ماہ کے احتکاب میں ہم یہاں پہنچے اس مدنی چینل کے ذریعے آج گھر پر بیٹھ کر بھی تو ناد نے کیسے کیسے علوم حاصل کیے ذہن بنا لیں کہ اللہ آج سے دعوت اسلامی سے میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاء اللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کروں گا انشاءاللہ اللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا اور اسی طرح درس فیضان سنت کا درس ہوتا ہے اپنے گھر میں درس دیجئے درس دیجئے فیضان سنت کا اسی طرح جو مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کیے جا رہے ہیں اس میں حصہ لیجئے دیکھیے انشاءاللہ یہی کوششیں تھیں امیر سنت تنہا چلے تھے فرماتے میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا ہم بھی کوشش کریں نگران شورا نے پچھلے سال ساؤتھ افریقہ میں سفر کیا ایسے ایسے شہر جہاں رہنے والے مسلمان لیکن پورے شہر میں مسجد نہیں تھی سمجھایا محبت دی پیار دیا تو آج ساؤتھ افریقہ میں بھی جگہ ب جگہ مسجدیں قائم ہونا شروع ہو گئیں داعت اسلامی کوششیں ہوئیں تو ہم بھی کوشش کریں اپنے آپ کو پیش کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لیں اللہ جس سے چاہے دین کی خدمت لے لے ہم کیوں معروم رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ النبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی